ابو جہل کی موت میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس رسالے میں جو درود پاک کی فضیلت القول البیدی صفحہ نمبر دو سو انتالیس کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش خدمت ہے سعیدنا سفیان تعالی عنہ فرماتے میرا ایک اسلامی بھائی تھا اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کس عمل کے سبب کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا جب بھی شاہ خیر الانام علیہ صلاحت والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرک وسلم امیر سنت اس فضیلت کو لکھنے کے بعد مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی جب بھی نامی اقدس لکھیں تو زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی نیز مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں اس کی جگہ اس کا مخفف صلعن یا صاد آدھا لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے اسی طرح جل جلال کی جگہ جیم یا علی سلام کی جگہ عین آدھا رضی اللہ تعالی کی جگہ اور زاد آدھا اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ رے آدا مت لکھا جائے مدی چل کے ناظری قرآن قصوں کا سلسلہ ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو غزوائے بدر ہوا سن دو ہجری میں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ انفال میں تفصیل ہے اور سورہ عالیہ عمران اور دوسری صورتوں میں اجمالن یعنی ان شارٹ مختصرن بار بار اس مارکے کا ذکر خیر موجود ہے تو آج میں ان شاء اللہ عز و جل آپ کو یہ پیش کروں گا یہ وہی مارکا ہے جس میں ابو جہل بدبخت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے موت کا واقعہ بھی بہت زبردست ہے اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شانے بھی نہیں آ سکی برحال بہت سے مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے اول تخر سلسلے میں شرکت کروں گا اہم مدنی پھول لکھوں گا ادب کے ساتھ سنوں گا اور جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور مزید حسب حال اچھے اچھے نیتیں کرتے جائیے میرے پیارے اقاری علیہ وسلام فرمات نیت الحی خیروں میں عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدیچل کے ناظرین غزوہ بدر میں اس کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں میں یہ بھی آپ کو ارض کرتا ہوں مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے بدر یہاں ایک کنواں تھا اس کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا چونکہ اسی مقام پر جنگے بدر کا وقوع ہوا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جنگ بدر یہ وہ عظیم مارکا ہے کہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شان کوئی فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد اسلام کی عزت کا پرچم بلند ہو گیا اور کفار کی عظمت و شان جو جھوٹی تھی ان کے پاس جو شان و عظمت ہوتی ہے کفار کے پاس جھوٹی ہوتی ہے وہ خاک میں مل گئی اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس تعداد کیا تھی صرف تین سو تیرہ ایک گھوڑا ستر یا اسی اونٹ شکستہ کمانے ٹوٹے پھوٹے نیزے پرانی تلواریں مگر جذبہ ایمانی بے مثال انہیں سمانے جنگ پر بھروسہ نہیں تھا بھروسہ کس پر تھا اللہ اجزا بجل پر بھروسہ کس پر تھا اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی پر شاعر کہتا ہے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ ہیں آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدا پاک اور لو لاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نالا تھا کہ اس لشکر کا افسر والا تھا مسلمانوں کی بے سور و سامانی اور دوسری طرف جو اللہ رسول کے دشمن عز و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تعداد میں تین گنا تھے نو سو پچاس ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے سو اور سو زرا پوش جنگجو سہار چھ سو اعلی نسل کے اونٹ کھانے پینے کے ذخائر اور بار بار یعنی بوجھ اٹھانے والے جانور اس کے علاوہ تھے نو نو دس دس اونٹ روزانہ زبہ کرتے لشکر کفار کی پر تکلف دعوت ہوتی اور ہر رات عیش و عشرت کی بزم برپا ہوتی شراب پی جاتی ناچ اور گانوں کا سلسلہ ہوتا غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہروں پر اطمینان کا نور برا سرا دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع جل رہی تھی شراب وحدت کے نشے میں سرشار اپنے رب عزوجل کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے عزم کیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مستانہ وار بڑے چلے جا رہے تھے تعداد کی کمی سمان جنگ کی قلت دشمنوں کی کثرت سمان حرب کی کثرت دشمنوں کی انہیں پرواہ نہیں تھی اللہ اکبر شہر کہتا ہے وہاں سینوں میں کینا تھا شقاوت تھی عداوت تھی یہاں شوق شہادت و ایما کی حلاوت تھی مجاہد جن کو وادے یاد تھے آیات قرآن کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابلے فوج شیطان کے جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی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 یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے شہید اس دارے فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ بندہ رہتے ہیں اسی رنگت کو ہے ترجیح اسی دنیا کی زینت پر خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک زینت پر سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جبکہ نقش نقشے محبوب خدا دل میں محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے دامن تو میں آباد ہونے کی محمد کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن ملت شان ملت ہے محمد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 مال جا اولاد سے پیارا یہی جذبہ تھا ان مردا غیرت من پر تاری دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگو ساری منیچل کے ناظرین میں نے کیا کہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں تفصیلا اور سورہ عال عمران اور دیگر صورتوں میں اجمالن یعنی مختصرا غزۂ بدر کا ذکر خیر ہے پاراچار سورہ عال عمران کے عید نمبر ایک سو تیئیس ایک سو الله میں پشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَفَرَكُمُ اللَّهِ بَدْرٍ وَأَنتُمَ <تَشْكُرُون> إِذْ تَقُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُوْزَلِينُ بَلَا إِنْ تُصْمِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَفِّفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصَرَ اللَّهَ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے مدنچن کے ناظرین مسلمان کلیل سمان جنگ قلیل مگر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائے اور کفار جو تکمبر کے نشے میں سرشار تھے کثیر سمان کثیر سواریاں کثیر فوج تحس محس ہو گئے فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے اللہ اکبر لا اکبر کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مدی چینل کے ناظرین اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے بدر کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلار کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بار رب العزت میں پھیلا دی اور اپنے پروردگار عز و جل سے فریاد شروع کر دی یہاں تک کہ محویت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر پاک زمین پر تشریف لے آتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آتے اور چادر اٹھا کر سلطان بحر باہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی پھر والنا انداز میں پیچھے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا عرض کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اپنے رب سے دعا کافی یقینا اللہ تبارک و تعالی اپنا عرض پورا فرمائے گا اسی وقت سیدنا جبریل امیر علیہ سلاۃ السلام یہ آیت یعنی پارہ نو صورت الانفال آیت نمبر نو لے کر حاضر خدمت ہو گئے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 حضرت علامہ مولانا حکیم مفتی حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پہلے ایک ہزار فیشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار حضرت سینا عبداللہ عبدال عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان اس روز کفار کا تعاقب یعنی پیچھا فرماتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا اقبام ہے ہیزم آگے بڑھ یہ حیضوم کیا ہے جبریل امی علیہ السلام کے گھوڑے کا نام اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا صحابہ اکرام علی مردوان کی طرف سے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیات بیان کی گئیں تو اللہ کے محبوب دانا خیجوب منزہ علی عجوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ایک بدری صحابی حضرت سینا ابو داود مازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے درپے ہوا یعنی ایک مشرک کی گردن کاٹنے لگا میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا میں نے جان لیا اس کو کسی اور نے قتل کیا حضرت سینا سہل بن خنف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرک کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا تو حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اسباب نہیں مصب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے حدیث پاک میں ہے ادعا صلاحمین دعا مومن کا ہتھیار دیکھیں کافروں کو نازے بھاری تعداد پر کثرت اسلحہ پر اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علی سلاۃ اسلام پر بھروسہ تھا منیچل کے نازی بہت ہی عبرتناک واقعہ یہ اس جنگ کے اندر کفار نیسو تو نابود ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح و کامرانی عطا فرمائی اور میرے علی سلا و اسلم کی شام دیکھیے کہ رات میں ہی آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرما کر اپنے دستے مبارک کی چھڑی سے لکیر بنا کر فرما دیا کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی یہ جگہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی اور جیسا میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا کیونکہ منہ سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی دن کو جو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی میرے اکالی سلات اسلام کی کیا شان و شوقت ہے ادیچن کے ناظرین کفار کے بڑے بڑے سردار ضلت کے ساتھ مارے گئے ابو البختری امیہ اور پھر کفار نے ہتھیار ڈال دیے اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجر اور آٹھ انصار اور کفار کی لاشوں سے میرے اقلی سلاد اسلامی خطاب فرما اے فلاں اے فلان کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھاک سچا پایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب کیا عرض کیا کیا یا رسول اللہ صل اللہ صلی علیہ وسلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں میرے اکالی سلاد نے فرمایا اے عمر قسم خدا کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے بخاری وغیرہ کے حدیث سے یہ ثابت ہوا جب کفار کے مردے زندوں کی باتیں سنتے ہیں تو مسلمان ہم؟ وہ دیکھیں گے اس سے بڑھ کر زندوں کا سلام کلام سنتے ہوں گے پھر اولیاء شہدا انبیاء علیہ سلاۃ اسلام کی تو شانی کیا بات ہے سبحان اللہ میرے اکا سلاۃ اسلام کفار کی مردہ لاشوں کو پکار رہے ہیں تو خدا کے برگزیدہ بندوں کو ولیوں کو شہیدوں کو نبیوں کو وفات کے بعد پکارنا کیوں نہ درست ہوگا کیوں نہ جائز ہوگا میرے آک علی اسلام جب مدینے کے قبرستان تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف رخے انور کر کے فرماتے السلام علیکم یا قبور یم فرہن تم صلیف یہ مشکا شریف کی حدیث سے پاک ہے اے قبر والو تم پر سلام ہو خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں میرے عق علی سلاط اسلام نے امت کو بھی حکم دیا صحابہ کو بھی تعلیم دی کہ جب قبرستان کی زیارت کو جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم لافیہ لا تو ان حدیثوں سے ظاہر ہوا کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں ورنہ ظاہر ہے جو لوگ سنتے ہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل ہو ستر کفار اس غزے میں مارے گئے اور ستر کو ہی گرفتار کر لیا گیا اور فدیا لے کے بعض کو چھوڑا گیا کفارے قریش کی شکست کی خبر جب مکے میں پہنچی تو کفار کا گھر گھر ماتم کدا بن گیا اور مدیچل کے ناظرین جو بدری صحابی ہیں مجاہدین بدر ہے ان کی بڑی شان و شوقت ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 3983 ہزار نو سو میرے آق علی صلاح السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے فرما دیا کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بے شک تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اس جنگ کے سات دن کے بعد ابو لہب بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مدری چینل کے ناظرین اس جنگ کے اندر اس امت کا فرعن یعنی ابو جہل بدبخت وہ جہنم میں پہنچا اس کی موت کا عبرتناک واقعہ امیر علیہ سنت کے رسالہ ابو جہل کی موت سے پیش کیا جاتا ہے امیر علیہ سنت نے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتالیس حوالے سے اس کو نقل کیا ہے حضرت سینا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بدر کے روز جب میں مجاہدین کے صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے ارد گرد دو نو عمر انصاری لڑکے دیکھے اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا یا عمو یارف ابا جہل چچا جان کہ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے جواب دیا پہچانتا تو ہوں مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے وہ ساخیر رسو لے خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں اس کے ساتھ والے لڑکے نے بھی مجھ سے یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عاف رضی اللہ تعالی انہوں سے اسی طرح کی گفتگو کی شاید نے ان نو لڑکوں کے جذبات کی عکاسی یوں کی ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوبے باری کو حضرت سین عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا ابو جہل اپنے ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے یہ رجز پڑھ رہا ہے جنگ میں وہ جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے انہیں رجز کہتے ماں تنقی مل ہر مل اوانی یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے میں تو نوجوان طاقتور اونٹ جو اپنی بھرپور جوانی میں ہے میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں ہی کے لیے جنا ہے حضرت سعید عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا وہ تلواریں لہراتے ہوئے وہ کابوں کی طرح جھپتے اور اس پر ٹوٹ پڑے ابو جہل زخمی ہو کر بے حص و ہر کر زمین پر گر پڑا دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و بے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار یعنی سوالن فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا دونوں ہی کہنے لگے میں نے شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے استفسار فرمایا جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا عرض کی نہیں میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ فرمایا تو وہ دونوں خون سے رنگین تھی فرمایا قلعہ کما تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے بدیچل کے ناظرین اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کون تھے معذ اور معتدت سدی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ دونوں شہزادوں پر لاکھوں سلام ہوں ان مدنی منوں کے ابو جہل پر حملہ کرنے کی منظر کشی جو شاعر نے کی ہے وہ خون کو گرما دینے والی سنی گرا کندے سے کندا جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں سفید زاغوں زغن کا سلسلہ توڑا جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے برابر وار کرتے وار سہتے چو مکھی لڑتے ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھ گئے دونوں بسانے اوج ریگ پر چڑھتے گئے دونوں ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیر نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں لیکن نہ تقریریں بر ہوئے باز ہوئے تقدیر تقبیریں نہیں چلتی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں وہ جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر سپر کے آسرے پر تیر چمکانے لگا کافر وہ پختہ کار یہ کمسنگ یہ پیدل وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے ہشمدی شیروں کے جوڑے پر مگر شاک اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے ہوا میں گونجی رات کی مارننگ تک میرے گری بو جہل پر دو تیز خون آ شام شمشیرے جان سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغو سپر چھوٹی گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی ابو جہل لڑی یعنی رسول اللہ کا دشمن ابو اسلام کا اور وہ بڑا اللہ کا دشمن زمین دھستی تھی جس مد کی اندنا سی ٹھوکر پر پڑا تھا پڑا تھا خون میں لڑڑا ہوا مٹی کی چادر پر وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا وہی ہڈی شکستہ تھی وہی خون بہتا تھا زبان سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا جوانوں جانوں جوانوں جوانو قابل تکلیف ہے ایک نام دونوں کا جب انہیں لوہے غیرت پر نکا ہے نام دونوں کا وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو لمے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو ایک روایت کے مطابق معاذ و محبت دونوں میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی تلوار لہراتا وہ ابو جہل پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری ان کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے اکرما بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ساتھ لٹک گیا سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے میں دشمن پر تلوار چلاتا رہا لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا تو میں نے پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو کھینچ دیا اور آزاد ہو کر کفار کے ساتھ برسرے پیکار ہو گیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا زخم ٹھیک ہو گیا کیسے سنیے اور یہ حضرت سئینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے عہد خلافت تک زندہ رہے جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعدنا معاذ رضی اللہ تعالی کٹا ہوا بازو لے کر شہنشاہ باہر بر کے بارکاہ میں حاضر طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب البیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس اپنا تھوک مارک لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا سبحان اللہ توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے مرحبا مرحبا میرے اکا علیہ صلی اللہ علیہ کے لعاب دہن اقدس کی بہت برکتیں کٹے ہوئے بازو جوڑ دیتے ہیں ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی ہیں مولا علی مشکل کشا کرم تع وجہ الکریم کی دکھی ہوئی آ میں جب یہ ل دہنے اقدس لگتا ہے تو آنکھیں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں جب یہ لعاب دہنے اقدس کھاری کنویں میں جاتا ہے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے پانی اوپر آ جاتا ہے بچوں کے منہ میں جاتا ہے تو بچوں کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے یہ لعاب دہنے اقدس سحان اللہ جب کسی ہانڈی میں جاتا ہے کھانے میں جاتا ہے تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ پورا لشکر کھاتا ہے کھانا ختم نہیں ہوتا مدھی کے ناظرین میرے اکالی سلاد اسلام نے صحابہ کے کو رضو بدر میں ابو جہل کی لاش ڈھونڈنے کا کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ایک جگہ دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے اور مرنے والا ہے اس کا جسم جو ہے وہ لوہے کی زرا میں چھپا ہوا ہاتھ میں تلواریں رانوں میں رکھی ہوئی زخموں کی شدت کے باعث وہ ہل نہیں سکتا تھا اللہ اکبر اور اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا اس بد بخت کے کیا کہتا ہے اے بکریوں کے نکمے چرواہے ت نے بڑے دشوار جینے پر قدم رکھا ہے حضرت عبداللہ اب مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی کند جو تیز نہیں ہوتی نا تلوار جو چیز تیز نہ ہو اس کو کند کہتے ہیں. میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر زربے لگانے لگا تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرف ڈھیلی پڑی تو میں نے اس کی تلوار کھینچی ابو جہل نے موت کے وقت مرتے مرتے سر اٹھایا پوچھا فتح کس کی ہوئی میں نے کہا اللہ کی اور اس کے رسول کی عزا وجاللہ صلی اللہ تعالی پھر میں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابو جہل کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجوڑا اور کہا <سؤال> الحمد للہ اخذا کا یا عدو واللہ اس اللہ کا شکر جس نے اے دشمن خدا تجھے دلیل کیا فرماتے کہ میں نے اس کی لوہے کی ٹوپی جو تھی جس کو خود کہتے گدی سے ہٹائی اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا اور گردن کٹ کے سامنے جا لی اس کے ہتھیار زرا اتار لیے سر اٹھا کر بار میں حاضر کیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دشمن خدا کا سر ہے میرے اکالی صلاح اسلام نے تین بار فرمایا الحمد اللہ اللہ کا شکر جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا فرمایا ہر امت میں فرعون ہوتا ہے اس امت کا فرعون ابو جہل تھا جب وہ علیہ السلام کے دور والا فرعون جو وہ باہر امر میں موجوں کے نرک میں ڈوب کے مرا تھا وہ بدبخت وہ خدائی کا دعوی کرنے والا فرعون وہ اس نے کیا کہا تھا پارہ گیارہ سورہ یونس کی آج نمبر نبے میں نشاد ہوتا ہے قَالَ أَمَنْتُ لَا إِلَّا أَمَنَتْ بِهِ بنو من مسلم <الْمُسْلِمِينَ> بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اور میں مسلمان ہوں مگر اس امت کا فروان مرنے لگا اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا فرعون کفر پر ہی مرا تھا اس وقت کا اس کا ایمان قبول نہیں تو یہ ابو جہل بدبخت جب مرنے لگا تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی مسرتی تعالی انہوں پر نظر ڈالی کہا اپنی نبی کو میرا پیغام دینا میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اس وقت بھی میرا جذبہ اداوت شدید تھا ہے اکبر اس پر میرے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں سارے نبیوں سے میں زیادہ معذد و مکرم ہوں اور جس طرح میری امت بارگاہ الہی میں جملہ یعنی ساری امتوں سے افضل و والا اسی طرح میری امت کا فرون بھی ساری امتوں کے فرونوں سے زیادہ سنگ دی اور کی نا پرور ہے بتائی چلیں گے ناز بدر کا واقعہ اور ابو جہل کی موت کا واقعہ آپ امیر السنت کا رسالہ ابو جہل کی موت اس سے پڑھیے قرآن پاک پڑھی سورہ انفال میں تفصیل ذکر ہے سورہ آل عمران میں اجبال ذکر ہے اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا اجمالاً ذکر ہے اور غزوہ بدر کا تفصیلی بیان سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا سیرت مصطفیٰ جو مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب ہے اس میں،, اس میں تفصیل کے ساتھ آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں میں نے مختصراً کیا وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں صفا نمبر دو سو نو سے شروع ہو کر یہ دو سو پینتالیس تک اس کا بیان جا رہا ہے وہاں سے اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی محبت عطا فرمائے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خاطر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تن من دھن سب کچھ کاش ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین بجاہ نا